ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین وراقبۃ المتقین والعضوان الا للظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبد ورسول صلوات الله وسلامه علیه وعلى اله و علی اصحابہ ومن اهتدى بهدی وسن بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین مشاهدی مشاهدا الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے بعد دور علمیہ کی تیسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے مسلسل ہمارے محترم شیخ فضرۃ الشیخ ابو زیل ضمیر حفیظ اللہ ہمیں استفادہ فرما رہے ہیں اور بلغ المرام کی مشہور آخری باب کتاب الجام کی شرح لگاتار آپ کے سامنے کی جا رہی ہے گزشتہ ہفتے بابر الگ وسیلہ کے اندر دو ہتی ہم نے پڑھی تھی اور آخری بات حضاۃ المال یعنی مال کی بربادی کے تعلق سے رہ گئی تھی وقت جو کی ختم ہو گیا تھا اس لیے آج سے انشاءاللہ شیخ محترم یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں گے میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں شیخ محترم اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہم سب کو اپنے ان سے مستفید کریں جدا اللہ خیر جدا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ <سلام> اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشد محمد محمد صلی اللہ وسلم قول اللہ تبار کو تعالا و میں آتا کمر رسول فخا کمائن ہوں فنتا ہوں مختار احمد مدنی حقیقت مکر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک کامل دین ساری انسانیت کو ع کیا اور خاص طور سے اہل ایمان پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ آپ کو ہمارے لیے اسوا بنایا اور آپ کی تعلیمات سے استفادہ کا ہم کو موقع دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے یہ دین دین کامل ہے جس میں زندگی کے تمام امور سے متعلق کامل طور پر رہنمائی دے دی گئی ہے پیشاب خانہ سے لے کر حکومت تک کے معاملات انسان کو سکھا دیے گئے ہیں ایک انسان پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کی موت تک کے تمام امور سے متعلق رہنمائی اس کو دے دی گئی ہے ابھی بھی انسان, بھی. کی, ابھی ابھی انسان کی, کی ابھی مسلمان سعادت کی ابھی مسلمان عادت ہے کہ وہ ہے. ان باتوں سے, ہے باتوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کا استعمال کریں۔ اسی علمی سفر میں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم ہفتوں سے ہم دول کا درس بلو جس جس میں کا اخری حصہ کتاب الجامع حصہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں کا کر رہے ہیں اور پچھلے ہفتے اور ہم پچھلے ہفتے ہم نے بھی آ رہی ہے پتہ نہیں اس سلسلے میں تیسری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ کے ادا چل رہا ہے جتنے سامعین ہیں ان میں سے دیکھ لیں گے اور مائک بھی شاید بھی ہے سر ایک دفعہ میں کٹ کر کے دوبارہ شروع کروں ابھی شاید آواز نہیں آ رہی میری ڈبل تو آواز نہیں آ رہی دوبارہ تو ٹھیک ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں جی بند کر دیا انہوں کبھی کبھی غلطی سے رہ جاتا ہے اس پہ کوئی حرض نہیں ان لیکن دھیان دینا چاہیے تھوڑا تو اس حدیث میں ہم نے چھ باتیں دیکھی اور آخری بات تک ہم پہنچنے سے پہلے کچھ ایک اور بات باقی تھی جو پانچ پانچویں نقطے سے متعلق تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر حرام کر دیا ہے قوق الامہات ہاتھ کے ساتھ میں برا سلوک کرنا رشتہ توڑنا بسلوکی بس کرنا وادل بناچ اور بچیوں کو زندہ کرنا امن انوہات اور تمہارا مزاج یہ ہو جائے کہ تم اپنے پاس کی چیز کو روک رکھو خیر کو روک رکھو اور دوسروں سے مانگنے لگو یعنی بخل اور حرص دونوں جمع ہو جائے انسان کے اندر وہ کرم قیلا وقال اور اللہ تعالی نے تمہاری لیے اس چیز کو ناپسند کر دیا ہے سخت ناپسند کیا ہے کہ تم قیل وقال میں مشغول ہو جاؤ فلانیوں کہا فلانیوں کہا اس طرح کی باتوں میں لگ جاؤ جس میں غیبت چغل خوری وغیرہ ساری چیزیں ہوں وہ کسرت اور کثرت سعال کرنے لگو یعنی خوب مانگنے لگو لوگوں سے وہ ادا مال اور مال کو ضائع کرنے والے بن جاؤ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. اس حدیث کا آخری حصہ ایک تو کثرت سعال سے متعلق تھا اور دوسرا عبادت مال سے یہ دونوں چیزیں مال سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور جو پانچویں چیز ہے وہ علم سے بھی جڑی ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ کثرت سعال سے مراد کیا ہے سوال علم سے متعلق بھی ہوتا ہے اور مال سے متعلق بھی سؤال کے معنی مانگنے کے ہیں یا تو آدمی مال مانگتا ہے یا تو جواب مانگتا ہے تو اس اعتبار سے دونوں بھی چیزیں بری ہیں کہ ایک انسان کثرت کت... سوال کے ذریعے سے علماء کو پریشان کرے اور ایسے سوالات کریں جس سے کسی طرح سے اس کی چاہت کی ہو کہ وہ غلطی کریں یا اس کا علم والا ہونا ظاہر ہو یا پھر ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرے جس کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے جیسے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کھود خرید کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو جتنا انسان کو واقعی اس کے عقیدے اور عمل کے لیے ضروری ہے اس سے متعلق آدمی پوچھے بے جا سوالات نہ کرے اسی طرح سے مال کے بارے میں بھی ہے کہ ایک انسان ضرورت مند نہیں ہے حاجت مند نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے مانگے تاکہ اپنے مال کو زیادہ کرے اس کا مال اس کے پاس محفوظ رہے اور اپنے مال کو بڑھانے کی خاطر وہ لوگوں سے مانگتا پھرے تاکہ اس کے پاس مال بڑھے اور اس کا اپنا مال محفوظ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں قیامت کے دن کے تعلق سے سخت وعید بیان کی ہے آپ نے فرمایا قیامتی لئی وجہ امام البخاری نے کتاب الزکاح میں اور امام مسلم نے بھی کتاب الزکاء میں اس کو روایت کیا ہے بخاری 1474 کہ ایک آدمی مسلسل لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں ما یا میں کثرت کے معنی اپنے آپ پائے جاتے ہیں یا آدمی لگاتار مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے لوگوں سے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس اس حال میں آئے گا لحم کے چہرے پر بالکل بھی گوشت باقی نہ رہے گا یعنی گویا کے چہرے کا پورا جو ہے گوشت نوچ لیا گیا ہو چہرہ انسان کی عزت ہوتا ہے اس کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے لہذا جو انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے جبکہ اس کو ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے جو مستحق انسان ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے غریب ہے فقیر ہے وہ آدمی ذلیل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے لیکن ناحک ایک انسان دوسروں سے مال لیتا ہے تو ایسا انسان اپنی عزت نفس کو نقصان پہنچاتا ہے اسی لیے کہا کہ حت یہ عطی و ملقیامتی لئی صفی لحم ہی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہ ہوگا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسا علامت اس حدیث کو امام احمد بزار اور طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے سید ترغیب حدیث نمبر 799 اور یہ حدیث صحیح ہے کیا مان حدیث کے ہے آپ نے فرمایا منصا علامت و انحا غنی جو آدمی لوگوں سے مانگے جبکہ اسے اس کی حاجت نہیں تھی لوگوں سے پیسہ مانگ رہا ہے جبکہ اس کو ضرورت نہیں تھی بس اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے حاجت مند نہیں ہے تو وہ چیز یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر اس کی وجہ سے ایک عیب ہوگا شعی عیب کو کہتے ہیں یعنی جیسے پچھلی حدیث میں آیا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہ ہوگا جو آدمی لوگوں سے مانگے جب اسے اس پر کوئی فاقا نہیں تھا فاقہ میں مبتلا نہیں تھا اور اویا اور نہ اس کے پاس ایسا یعنی خاندان وغیرہ تھا جو اس کی عیال تھی جس کی ذمہ داری اس پر تھی جس کی اس کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ جاقیامتی قیامت, بی وجہن لیس آلہ اللہ. تو قیامت کے اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہ ہوگا امام البحقین شعب الامان میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب 794 پر شیخ البانی نے کہا کہ حسن عغیر ہی حدیث ہے تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جو کثرت سعال مراد ہے کثرت لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان ضرورت مند نہیں ہے پھر بھی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے بے جا لوگوں سے مطالبات کرتا پھرے تو یہ چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے آدمی کو جاننا چاہیے کہ اگر وہ مستحق نہیں ہے اور وہ لوگوں سے مال لیتا ہے تو کہی نہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کہیں کسی مستحق کا مال وہ حق و مار رہا ہے کوئی ضرورت مند ہوگا جس کا حق اس نے لے لیا تو اور بھی بری بات ہے تو یہ پانچ چیزیں چھٹی چیز جو ہے ہدایت المال ہے ایک طرف تو یہ کہ ایک انسان مال جمع کرنے کا حریث ہو اور نہ حق اسے جمع کریں دوسرا یہ ہے کہ وہ اسے نہ خرچ بھی کریں یہ بھی برا ہے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوله و اضاعه في المال تقدم في الاستقراض ان الاكثر حملوه على الاسراف في الانفاق کہتے ہیں کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اضاعه المال سے مراد کیا ہے مال کا ضائع کرنا किसे کہیں گے زیادہ خج کرنے کو کہیں گے یا کس چیز کو کہیں گے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر العلم نے اس اضاعه المال کے معنی یہ لیے ہیں کہ اس سے مراد خرچ کرنے میں فضول خرچ کرنا ہے یعنی اس سے مراد فضول خرچی ہے اس سے مراد اسراف ہے نہ خرچ کرنا وہ کئی ادہ اور بعض اس میں خرچ کر رہا ہے ناچ گانے میں فلموں میں اور اسی طرح سے اور ایسی چیزوں میں جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ والاقوا انه ما انفق في غير وجه الماذون فيه شرعا کہتے ہیں کہ زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ وہ خرچ جو ایسی جگہ نہ ہوں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے سوا ان کا ندینیتن ند او دنیویہ چاہے وہ دینی ہو یا دن... دن... دن... دنیوی معاملہ دین کے معاملے میں بھی ایسا خرچ کرے جس کی اجازت نہیں ہے کسی کا حق مار کے وہ دین میں لگا رہا ہے تو ایسا بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے یا اسی طرح سے دنیا کی چیزوں میں ایسا خرچ کر رہا ہے کہ دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں جس میں اجازت اس کو نہیں ہے اگر وہ خرچ کرتا ہے تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَ جَعَلَ الْمَالَ قِيَامًا لِّمَصَالِحِ الْعِبَادِ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مال کو ضائع کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بندوں کے مصلحتوں کے لیے قیام بنایا ہے قیام سے مراد جس کو ہم اسٹیبلٹی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے دنیا میں وہ قوت اور ثبات کا ذریعہ ہے مال انسان کے پاس ہوتا ہے چاہے میڈیکل ایشوز ہوں چاہے بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہو چاہے وہ اپنی کھانا پینا گھر اور اس طرح سے اس کے کرائے یا مختلف قسم کے خرچ ہوں انسان کسی اور کا محتاج نہیں رہتا ہے اور وہ اپنی ضرورتیں بخوشی پوری کر لیتا ہے تو مال انسان کے لیے قوت ہے اس کے لیے قیام ہے اس کے لیے ایک پلر ہے اس کے لیے اسٹیبلٹی کا ذریعہ ہے ثبات کا ذریعہ ہے تو اس کے لیے اس کو ضائع کرنا یہ اللہ نے پسند نہیں کیا ہے وہ فی تفظی رہا تفویف و ہے اور فرماتے ہیں کہ مال کے فضول خرچی میں ضائع کرنے میں ان ساری مصلحتوں کو ضائع کر دینا ہے امّا فی حق کی او اور امافی حق کی چاہے تو ضائع کرنے والا اپنی مستحت برباد کرتا ہے کہ خرچ کر دیا یوں ہی بے تحاشا خرچ کر دیا ایسی چیزوں میں جس میں ضرورت نہیں تھی بعد میں اس کے لیے خرچے آگئے اب اس کے پاس خود کے لیے نہیں ہے یا بے تحاشا اس نے خرچ کر دیا فضول خرچی کی لیکن بیوی بچے ماں باپ یا جو بھی اس کے زیر نگرانی ہیں ان کی ضرورتوں کے لیے اس کے پاس نہیں اب مانگتا پھر رہا ہے لوگوں سے تو مال کا ضائع کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے شیخلبانی ذکر کرتے ہیں ابن حجر الحی کہتے ہیں قال ابن حجراجری ان قل اس کی مثال ہے کہ مال کا ضائع کرنا سے مراد کیا ہو سکتا ہے ایک مثال اس کی دی ہے کہتے کہ ابن حجر الحت اپنی کتاب الزواجر میں کہتے ہیں سراب نابراج القبری و انقل کہتے کہ ہمارے اصحاب نے ہمارے ساتھیوں نے جو ہم خیال ہیں میں, کہتے ہیں کہ انہوں نے قبروں پر چراغ جلانے کو حرام قرار دیا ہے چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو بہت بڑا چراغ نہیں چھوٹا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے کا کہ اس کو حرام قرار دیا ہے تو لم لمین تفیعبی مقیم والا ظاہر اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ مقیم کے لیے نہ زائر کے لیے وہ اللوح بال اصراف ہی اور علما نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اسراف ہے اور مال کا ضائع کرنا ہے وہ تشب بال مجوس اور مجوسیوں کی مشابات ہے کہ وہ تقدس کے طور پر چراغ جلائے رکھتے ہیں فلاں نہ کبیرا چل اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے کہ یہ میں شمار ہو کبیرہ گناہوں میں شمار ہو ان قبروں پر چراغ جلانا یہ مال کا ضائع کرنا ہے میت کو تیرے چراغ کی ضرورت نہیں اور وہاں کوئی ہے نہیں تو اس کو چراغ کی ضرورت کیا ہے تو وہاں بس اندھیرے میں چراغ جلا کے لوگ رکھتے ہیں قبروں کے اوپر تو کس کے لیے جلایا تو نے فرشتوں کے لیے کس کے لیے جلا میت کے لیے تو یہ مال کا ذائع کرنا ہے تو احکام الجناز میں شیخ البانی نے بات کئی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ مال کا ضائع کرنا اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے تو یہ حدیث نمبر 3 تھی جو جس کے معنی ہم نے سمجھے اس سے یہ ساری باتیں ہم کو ملی کہ ماں کے ساتھ بد سلوکی یا اسی طرح سے مال کا ضائع کرنا اسراف کرنا ماں کثرت سوال کرنا یا اسی طرح سے اپنے مال کو روک کر رکھنا اور مزید مطالبہ کرنا حقدار کو حق نہیں دینا اور نہ حق مطالبے کرنا یہ ساری چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہے مسلمان کو اپنے اخلاق کو اونچا کرنا چاہیے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اس سلوک میں سب سے زیادہ مقدم والدین ہیں سے پہلے بھی ہم نے کتاب البرسی کی کہ ابتدائی درس میں بر سے متعلق کچھ حدیثیں دیکھی تھیں اب آتے ہیں اس کے بالع کے برا سلوک ماں سے کرنا اور ان کو تکلیف دینا ان کو ناراض کرنا اس کے بارے میں کیا ہے حدیث نمبر چار میں یہ بات آئی ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں وَان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا رض اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین اخرجہ الترمذی و صححہہ ابن حبانا والحاکم ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کیونکہ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور عمر بھی صحابی ہیں اس لئے جب دو صحابی ہوں یعنی ایک ساتھ دونوں کا نام آئے اور ایسے صحابی کا نام آئے جن کے والد بھی صحابی ہیں تو رضی اللہ عنہ کی بجائے رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ ان دونوں سے باپ بیٹے دونوں سے راضی ہو جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیا حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے کیا فرمایا رضا اللہ اللہ کی رضا فی رد رضا والدین کی رضا مندی میں ہیں وہ سخت اللہ فی سخت الوین اور اللہ کی ناراضگی اللہ کا غصہ یہ والدین کے غصے میں ہے یعنی تم اگر والدین کو راضی رکھو گے اللہ بھی راضی ہوگا تم والدین کو راضی کرو گے اللہ تم سے راضی رہے گا تم والدین کو ناراض کرو گے غصہ دلاؤ گے اللہ تم سے غصہ ہوگا تم سے ناراض ہوگا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو ناراض کرنا کبھی را گنا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے جڑی ہوئی ہے اس حدیث کو امامتی ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ والدین کو راضی خوش رکھا جائے اور انہیں ناراض نہ کیا جائے آئیے اس تعلق سے کچھ تفاصل دیکھتے ہیں اور کچھ ضمنی باتیں جو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کو تکلیف دینا ناراض کرنا پریشان کرنا اور رولانا انہیں یعنی ان کا خیال نہ رکھنا یہ اسلام میں بہت بری بات ہے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے انشکر لی والی والد تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ والدین کو جوڑا اور اپنے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے بعد والدین کا ذکر کیا اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ کا شکر کرنے والا بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں وجود دیا اور اتنی ساری نعمتیں دیں لیکن اس کے بعد والدین کا بھی حق مانے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ذریعہ بنایا اس کے دنیا میں آنے کا اور اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں عطا کیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس کے رزق کا اس کے لباس کا اس کی پرورش کا انتظام کیا لہذا ان کی ان کا احسان ماننا یہ اللہ رب العالمین کی احسان مندی کے ضمن میں آتا ہے کیونکہ اسباب کو قبول کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے کیونکہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے اسباب کی ناقدری قدری کرنا یہ اللہ کی ناشکری میں شامل ہوتا ہے لہذا ماں باپ کو ناراض کرنا برا ہے اور ان کو خوش کرنا یہ اچھا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتھا رجل رجول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فَقَالَ رسول رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي جِئْتُ اُرِيدُ الْجِحَادَ مَعْتَ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں ایک روایت کے الفاظ ہیں جِئْتُ اُبَائِعُكَ عَلَى الْحِجْرَةِ میں آپ کے ساتھ حجرت کرنے کے لیے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اَبْتَغِي وَجْحَ اللَّ اور میری چاہت اس میں بس یہی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں میری نیت اللہ اور آخرت ہے میں اللہ چاہتا ہوں اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں وَلَقَدْ إِنَّ <لَيَبْكِيان> اور میں ایسے حال میں آیا ہوں کہ اپنے پیچھے اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں گویا کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں بہت بڑی قربانی دے کے آیا ہوں لہذا آپ مجھ کو واپس مت بھیجی ہے میں میں اپنے اس مقصد میں سچا ہوں میں تکلیف اٹھا کے جا رہا ہوں ایسا نہیں کہ شوقیہ طور پر جا رہا ہوں والدین کو پیچھے روتا چھوڑ کے آیا ہوں میں یعنی میں بہت مجاہدے سے آیا ہوں مشکل سے آیا ہوں فرج علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے کہا تو دونوں کے پاس واپس جا ابحک ہوما کما اب جا ان کو جا کر ہنسا جیسے تون نے ان کو رلایا تھا یعنی تن کو رلا کے آیا اچھی بات نہیں ہے جا کے تو ان کو خوش رکھ ناراض مت کر تو اس حدیث کو امام احمد ابوداؤد نس ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیاسی پر شیخ البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرض کفایہ میں بھی جہاد فرض ہے لیکن اس دور میں فرض کفایہ تھا فرض عین نہیں جب فرض کفایہ ہو اور والدین کے لیے اس میں ضرر ہو تو ایسی صورت میں والدین کی مسلحت کو مقدم کیا جائے گا پھر سے سنیے اگر فرض کفایہ کا بھی معاملہ ہو فریضہ ہے لیکن فرض کفایہ ہے ہر انسان پر وہ چیز فرض نہیں ہے اگر وہ نہ کرے اور اور چیز پوری ہو جاتی ہے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اور ایسی حالت میں ہیں لیکن والدین نہیں چاہتے ہیں اور والدین کا ورر اس میں ہے ان کا نقصان اس میں ہے اس کے جانے سے تو ایسی صورت میں اس کو نہیں جانا چاہیے والدین کی مستحت دیکھنی چاہیے تو یہ بات یہاں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے آگے اس کی تفصیل مزید آ رہی ہے ماں باپ کو رلانے کی برائی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان ماں باپ کو تکلیف دے اس کے کسی عمل سے ماں باپ کو تکلیف ہو یہ برا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا جا اور ان کو ہنسا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے ماں باپ خوش رہیں غمگین نہیں رہیں پریشان نہ رہیں تکلیف میں نہ رہیں اسے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے اپنے سلوک سے اور اپنی آتا سے اپنے سلوک سے بھی اور اپنی آتا سے بھی یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ سے میرے گھر کے اندر مجھے بہت آفس کا ٹینشن ہے اور میرے بہت سارے مسائل ہیں میرے پرابلمس ہیں اور سارے پرابلم جو ہے ماں باپ کے ساتھ میں یعنی ان کے اوپر وہ اتارے نہیں ان کی بیماری کے سے یہ کسی اور وجہ سے کھانس رہے تو غصہ کرے میں سونا چاہ رہا ہوں آپ کی کھانسی کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور کل میری میٹنگ ہے اور نیند نہیں آ رہی مجھ کو نہیں اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھے اور انہیں تکلیف نہ دے ان کا دل نہ دکھائے ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے اسی طرح سے ان کی حاجت ہے کھانا پینا لباس دوائیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ان میں ان کو تکلیف نہ دے تنگی ایسی نہ کریں کہ وہ محروم ہو جائے بلکہ ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں تو اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ایک انسان ان کو گالی دینے والا ہو بس زبانی ان کے ساتھ کرنے والا ہو اللہ کے نبی سنت کی ہے جو ماں باپ کو گالی دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من سبب ملعون من سبب لانت کا مستحق ہے, ہے جو اپنے باپ کو گالی دے وہ ملعون ہے جو اپنی باپ کو گالی دے ماں باپ کو گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ایسے انسان پر آپ دیکھیے یعنی ایک تو جھگڑوں میں ماں باپ کو لوگ گالی دیتے بلکہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپس میں بھی دوستیوں میں آپ دیکھیے گالیاں دیتے ایک دوسرے کے ماں باپ کو ایک انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بننا بھی کبھی رگنا ہے ایک انسان کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو ذریعہ کون بنا تو بنا تو انہیں خود اس کو گالی دی ماں باپ کی تو اس نے جواب میں تیرے ماں باپ کو گالی دی گویا کہ تو اس کو شروع کرنے والا بنا تو کسی اور کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے کیوں نتیجے میں تمہارے ماں باپ کو گالی ملے گی تو یہ کبیرہ گنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے گناہ پر لانت نہیں کرتے کسی گناہ پر لانت کرنا کسی گناہ پر یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ گنا چھوٹا نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے کبیرا گناہ ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ پر لانت کرنے ماں باپ کو گالی دینے والے پر لانت کی ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اور حدیث صحیح ہے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا چاہیے بس سلوک ہی ان سے نہ کی جائے اللہ رب العالمین بہت کم الفاظ میں دو آیتوں میں اس کو جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب کا اللہ تعبود و بال والدین احسان تیرے رب نے اس بات کا حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور تمہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا پڑے گا وہ بل والدین احسان اب اس احسان کی تفصیل کیا ہے اللہ نے فرمایا اماغن کی بارہ احد اوقلا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہاری اپنی زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تق اللہ افن تم ان کو اف تک مت کہنا اف جو ہے ایسا کلمہ ہے جو کسی سے آدمی اکتا کے ناراض ہو کے کہتا ہے کہ بس ہو گیا مجھ کو اس طرح کی جو بات ہے اف کہنا ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں کہنا جیسے ابراہیم اف الکم یعنی آدمی کہ تمہارا حال برا حال ہے یا کچھ اس طرح کے الفاظ آدمی کہے اس سے اف کہتے ہیں پریشان ہو گیا میں تم لوگوں سے اس طرح کی کوئی بات آدمی کہ ان کو یہ اف جو ہے کم سے کم بات جو کسی انسان سے ناراضگی میں اور ان کو جھڑکنا بھی یعنی نہ زبان سے ان کے ساتھ اف کہنا بدسلوکی کی بات کرنا نہ ولا تنہر نہ اپنے انداز سے اپنے چہرے سے ان کے ساتھ میں ان کو گھور کے دیکھنا یا اس طرح کی چیز کرنا ان کے ان کو جو ہے آدمی دانت چبانے لگ جائے ان کے ساتھ غصہ نکالنے کے طور پر ولا تنہر ہما ان کو جھڑک بھی مت جھڑک دینا چلو ہٹو یہاں سے جھڑک دینا ان کو چاہے وہ زبان سے نہ ہو انداز سے ہو تو ولا تنہر ہما وک الہما قول کریما دو باتیں بیان کی اف مت کہنا اور جھڑکنا مت الفاظ سے بھی نہیں انداز سے بھی نہیں اس کے بعد اس کا الٹا بیان کیا یعنی برا سلوک کے بعد اچھا سلوک بیان کیا کیا کہا وک اللہ کریما ان کے ساتھ بات کرو تو اکرام کی بات کرو ان کے مقام ان کے احترام کو ملحوظ رکھ کے بات کرو ان کے ساتھ ایسی گفتگو کرو کہ ان کا مقام تمہیں یاد رہے کہ وہ ماں باپ ہیں تمہارے کوئی دوست یا کوئی تمہارے یہاں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تمہارے غلام نہیں ہے بلکہ تمہارے ماں باپ ہیں تمہارے وجود کا سبب اور ذریعہ وہ کل قول کریما کرم یعنی اکرام اور شفقت کی بات ان سے کرو عزت سے ان سے بات کرو اب یہ ہوا قول وقف الحما جنا حد المن الرحمن اور اپنی توازوں کے بازوؤں کو ان کے لیے رحمت سے جھکائے رہو یعنی ان کے ساتھ میں توازوں کا سلوک کرو رحمت کا سلوک کرو اکڑ اور سختی کا سلوک مت کرو ان کے ساتھ میں گھمن سے پیش متاؤ ان سے کمپیٹ مت کرو ان سے گھمنڈ کا سلوک مت کرو اور ان سے بد سلوکی مت کرو رحمت کا سلوک کرو ان کے ساتھ میں جابر اور جبار مت بناؤ ان کے ساتھ میں بدتمیزی مت کرو وقربرحم ہما کم عربی یعنی صغیرہ اور نہ صرف یہ کہ تم ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو بلکہ اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرو کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے دنیا میں بھی وقر ہما کم عربی یعنی صغیرہ اور تم اللہ سے دعا بھی کرو کہ اے ہمارے رب اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما کمار رب یانی جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے جب میں چھوٹا تھا اللہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا کھلایا پلایا میرے ساتھ میں شفقت کا محبت کا سلوک کیا مجھے پال پوس کے بڑا کیا مجھ پر اتنا خرچ کیا اور سب کچھ کیا میری دیکھ بھال کی بیماری سے لے کے ساری چیزیں تو اللہ اب تو بھی ان کے اوپر رحم فرما یعنی یہاں پر یہ کمال ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنی حد تک رحم کا سلوک کرے وقف جنا حالمین الرحم بلکہ اللہ سے بھی ان کے لیے رحمت کا مطالبہ کرے یہ صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے اور صرف انسانی سلوک کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسان اللہ کی رحمت کا دنیا اور آخرت میں محتاج ہے تو اپنی حد تک تو اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا کرے کہ اللہ تو بھی میرے ماں باپ پر رحم کر ان کی غلطیوں کو معاف کر ان کو ان کے گناہوں کو معاف کر اور تو دنیا میں ان پر اپنی رحمت نازل کر عذاب مت بھیج ان کی کوتاہیوں پر ان کی پکڑ نہ فرما آخرت میں ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرا آخرت نے انہیں جنت میں داخل کر حشر میں اور ان کی ان کی پرسرات اور سارے معاملات میں ان پر رحم کا معاملہ کرا ایک انسان کے جذبات اپنے ماں باپ کے لیے یہ ہونے چاہیے تو اس ان, ان آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 23-24 اور آگے پیچھے آپ دیکھیں اللہ نے کئی احکام ذکر کیے جن میں توحید کے بعد میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے تو اس سے اس کی اہمیت مزید معلوم ہوتی ہے بلکہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا اتنا سخت معاملہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے دنیا میں بھی اللہ تعالی بعض اوقات اس کی سزا جلد ہی دے دیتا ہے یعنی اس کی سزا آخرت سے شروع نہیں ہوتی اس کی سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطنانی فد دنیا البغیو و اقوق الوالدئین دو گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد ان کی سزا شروع کر دیتا ہے دو گنا ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کے سزا میں قوت میں تاجیل کر دیتا ہے جلدی سے اس کی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے وہ کیا ہے البیوق الوالدین ایک بغی اور دوسرے حقوق الوالدین بغی سے مراد دو چیزیں ہیں ایک تو بغی سے مراد لوگوں پر ظلم کرنا بھی ہے اور حدیث میں بغی کا لفظ زینا کے لیے بھی آتا ہے تو ظلم اور زینا کی چیزیں بغی میں آتی ہیں ان کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے آپ دیکھیے ایڈز وغیرہ کی بیماریاں زنا کے نتیجے میں اور کتنی سارے ایس ٹی جس کو آپ کہتے ہیں سیکجولی ٹرانسمیٹ ڈیزیز یہ سارے اس کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں یعنی غیر یعنی زنا کا راستہ جو ہے لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں سزا شروع کر دی ہے. کتنی ساری بیماریاں عام ہو گئی اور اسی طرح سے ظلم ہے ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے شروع کر دیتا ہے مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور دوسری چیز جو ہے یہ عقوق الوالدین ہے. یہ بھی گویا کہ ظلم ہی کی ایک شکل ہے کہ جنہوں نے تیرے اوپر احسان کیا تو ان کے ساتھ بدسلوک ہی کر رہا ہے حل جزاء الاحسان الحسان الاحسان ہونا چاہیے تھا بھلائی کا بدلہ بھلائی طور کیا لیکن تو نے بھلائی کے کی بدلے کیا کیا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا ہے یہ بھی ایک ظلم کی شکل ہے تو البغی وقوق الوالدین بغی میں کو الگ سے چھانٹ کے اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے کہ اس کی عظمت زیادہ ہے اس کی سنگینی زیادہ ہے والدین کے ساتھ میں رشتے ناتے توڑنا اور والدین کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنا بس سلوکی کرنا یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے امام اکبرانی نے اس کو الکبیر میں روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے جامع صغیر میں حدیث نمبر 137 پر اس کو صحیح کہا ہے اسے معلوم کے کہ والدین کے ساتھ سلوکی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ والدین راضی تو اللہ بھی راضی والدین ناراض تو اللہ بھی ناراض اس لیے والدین کو راضی رکھنا چاہیے ان کو خوش رکھنا چاہیے ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ کبھی والدین کی رضا مندی غلط ہوتی ہے یعنی وہ غلط چیز پر راضی ہوں گے صحیح پر نہیں مثلا آپ والدین جو ہے درگاہوں پہ جانے والے تھے چاہتے ہیں کہ تو بھی جا ہمارے ساتھ چل درگاہ پہ آن. یا والدین بدعت کرتے تھے وہ چاہتے ہیں کہ تو بھی کر اب ایسی صورت میں کیا والدین کی رضا کا لحاظ کیا جائے گا اور اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے انسان گناہگار ہوگا تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق بھی آیات قرآن کریم میں نازل کی ہیں کہ والدین کے حق کی بھی ایک حد ہے اور ان کی رضا کا دائرہ مطلق نہیں ہے اتنا وسیع نہیں ہے کہ اللہ کے رضا کو بھی وہ یعنی ضائع کر دے اللہ کے رضا کے تابع ہونا چاہیے وہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سین السان ابھی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوکی وصیت کی وسیعت کی ہے, تاقید کی ہے. وحنن وحنن. اس کی ماں اسے الت لیے پھیرتی رہی اپنے پیٹ میں وہ علی اللہ بوجھ پر بوجھ کمزوری پر کمزوری وہ فصال ہو فی آمین اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہوا دو سال تک یہ ماں کے سینے سے چمٹا رہا دودھ پیتا رہا اس کی غذا میں سے اس کو حصہ ملتا رہا انشکر لی والی والد الہ المسیر ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ کہ انشقر لی تو میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر میرے بھی احسان کو مان والدین کے احسان کو بھی مان میرے بھی احسانہ تلے وہ کر جو تجھ کو کرنا چاہیے کیونکہ شکر قلب قول اور بدن سب سے ہوتا ہے عملو على داوود شکر ایک آدمی کو وہ عمل کرنا جو نعمت کا تقاضا ہے اس کو شکر کہتے ہیں قلب سے زبان سے اور عمل سے تو انشکرلی والی والیدین میرا شکر کر اور والدین کا بھی الی المصیر یاد رکھ پلٹ کے تو کو ہماری پاس آنا ہے لیکن آگے کیا فرمایا و جا ان جاہدا ک علی ان تشرک بی ما ليس لک بہ علم فلا تطیعہما ہاں لیکن اگر وہ تجھے تجھ پر دباؤ ڈالیں تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس سے تو جانتا ہے کہ وہ شریک نہیں ہے جس کا میرے ساتھ شریک ہونا سیرے سے تیرے علم میں نہیں ہے فلا وطہ تو ان کی بات تو مت ماننا اگر وہ تجھے شرک کی تلقین کریں شرک پر مجبور کریں ان کی بات مت سننا فلا تو ان کی بات ماننا مت لیکن وہ صاحب ہما پھر دنیا اس کے باوجود دنیا میں تو ان کے ساتھ معروف طریقے سے ساتھ رہے ان کے ساتھ معروف طریقے سے سلوک کرتا رہے ان کی صحبت چھوڑ مت ان کے ساتھ رہے ان, رہ. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے و طبع سبھی لمن انا <إِلَي> ہاں راستہ کس کا اپنانا ہے و طب سبھی لمن انا <إِلَي> اور راستہ اس کا اپنا جو میری طرف پلٹ کے لوٹ آیا میری طرف بڑھنے والے کے راستے کو اپنا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف انعبت کرنے والے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ کی طرف پلٹنے والے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اپنے قلب و قول و عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کہا کہ وہ طب سبی لمن ماں باپ کی فرمابرداری ہے اور ان کی احسان مندی ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ کا حق ماں باپ پر مقدم ہے لہذا اگر ماں باپ اگر ماں باپ شرک کفر کی دعوت دیں اس کو نہیں ماننا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کی بات سے ٹکراتی ہے اللہ کے حق سے نیچے ماں باپ کا حق ہے اللہ کا حق سب پر ہے سب, سب سے اوپر ہے تو شرک میں ماں باپ کی نہیں ماننا اور گمراہی کے راستے پہ تو نہیں چلے گا یعنی گمراہی میں لے جائے ان کے پیچھے نہیں جانا بلکہ کیا ہے طب سبھی لمن انا بلئی تو اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف پلٹا ہے جو میری طرف پلٹا ہے یعنی میری طرف جس نے رجوع کیا اس کے راستے کی پیروی کر اس میں تقلید کی بھی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ پیروی راستے کی قرار دی جا رہی راستہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہدایت یہ سے یہاں سے مراد سراط مستقیم ہے وہ طب سبھی لمن انا اس آدمی کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف پلٹا ہے جو سبیل کی اتباع یہاں پر ہے یعنی سرات مستقیم فم علیہ مرج حکم فون بے حکم تم پھر پلٹ کے تم کو میری ہی طرف آنا ہے پھر میں تمہیں بتا دوں گا میں تمہیں خوب خبردار کر دوں گا تمہیں اس کی خبر دے دوں گا ان تمام اعمال کی جو تم کرتے رہے میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے یعنی اللہ کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں جانتا تمہارے عمل کو بلکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو اللہ قیامت کے دن انسان کے سارے اعمال اس کے سامنے پیش کرے گا اس میں ڈراوا ہے کہ اپنے اعمال کے بارے میں ہوشیار رہے کیونکہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے اللہ جانتا ہے اور تیرے اعمال محفوظ کیے جا رہے قیامت کے دن وہ پیش کیے جائیں گے تجھے بتائے جائیں گے کہیں ضائع ہونے والے ان کا ریکارڈ ہے لہٰذا انسان کو یہاں پر اس بات کی تمبی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے بارے میں لاپرواہ نہ رہے اس سورے لقمان آیت نمبر چودہ پندرہ ہے ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتائے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کی کیا نوعیت ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ آدمی شکر گزاری کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کریں اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں میں آ کے شرک نہ کریں ایسا کام وہ نہیں کر سکتا ہے جو اللہ کی توحید کو ضائع کرنے والا ہو یا وہ ایسے راستے پر نہیں چل سکتا ہے ماں باپ کے جو گمراہی کی طرف جانے والا ہو جو اللہ سے دور کرنے والا ہو جو جنت سے دور کرنے والا ہو بلکہ اس کو وہی راستہ اپنانا چاہیے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اس آیت کے شان نزول دیکھنے سے مزید بات واضح ہوتی ہے سید نبی وقا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو نزلت فیہ آیات من قرآن کہ ان کے سلسلے میں قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں کال حلف امدین اللہ تو کلی مہو ابن کہا کہ ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا میں بالکل بات, بات بند جب تک کہ تو اس دین کو محمد صلی اللہ اور دین کو نہیں چھوڑتا تیری میری بات بند قسم کھالی والا تھا کو اور کہا کہ میں کھاؤں گی بھی نہیں کچھ پیوں گی بھی نہیں کھانا پینا بند بات بند قالت زعمت ان اللہ وسا کبھی والدیک انمک و ان آمر کبھی تھا اور دلیل بھی دی کہا کہ دیکھ اللہ تعالی نے خود کہا ہے تمہارے قرآن میں کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے میں تیری ماں ہوں اب میں تجھ کو حکم دے رہی ہوں کہ اس دین کو چھوڑ کہا کہ میں تیری ماں ہوں میں بول رہی ہوں اللہ نے خود کہا ہے نا تو تو اس دین کو چھوڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی دلیل جس دین سے لے رہے ہیں اسی دین کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے تین دن ایسے ہی ہو گئے نہ کھانا نہ پینا نہ بات چیت حتى غشي عليها من الجهد یہاں تک کہ تکلیف سے اور بھوک پیاس سے مجاہدے سے وہ بالکل چکر آ کے گر گئی ان کی والدہ ماں ابن لها يقال له عمارہ ان جو ہے ان کا بھائی جس کا نام امارا تھا اس ماں کا بیٹا عمارہ اس نے اٹھ کے پانی پلایا فسقاہ مجبور ہو کے کیا, کیا؟ اب کیسی قسم چکر آ کے گر رہی ہے پی لو پانی پلا دیا خوش میں آنے پر ناراض ہو کے اپنے بیٹے حضرت صادی ابھی عقاص پر کیا کرنے لگی بدوا ان کے لیے دینے لگی ایسا بیٹا کیسا بیٹا ہے ماں کی نہیں مانتا اور بدوا کرنے لگی اپنے بیٹے کے لیے یہ آیتیں نازل کیں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہم نے وسیع کی انسان کو کہ والدین سے اچھا سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ کو شیخ پر مجبور کریں نہیں ان کی بات نہیں ماننا اور کہا وفی حا وسا فون دنیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دنیا میں معروف طریقے سے ان کی مصاحبت ان کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہو تو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے الصحابہ حدیث نمبر 1748 یہ جو مسلم کی نمبرنگ ہے محمد فواد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے بعض جو ہے نسخے الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ محمد فواد عبد الباقی کی ترقیم ہے جس کو ہم کہیں گے نمبرنگ ہے اس حدیث سے بالکل واضح ہوا کہ ماں کی بات اس معاملے میں نہیں ماننا ہے جس میں عقیدے کی خرابی ہو اسی طرح سے نہ صرف عقیدے کا معاملہ بلکہ محرمات اور اللہ کی نافرمانی میں بھی نہ صرف ماں بلکہ کسی کی بھی نہیں مانتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللاطلاق بتا دیا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما پرداری نہیں آپ نے فرمایا اللہ معصیت اللہ نمکروف اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی فرما برداری نہیں ہوگی یعنی کوئی آدمی کسی کا حکم دے ماں باپ ہوں یا کوئی یعنی مسلمانوں کا حاکم ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہ پیر صاحب کسی کے ہیں پیر بنانا ہی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کوئی مثلاً عالم ہے مفتی صاحب ہیں کوئی حکم اس نے دیا اب ایسا حکم ہے جو شریف کے خلاف ہے اللہ کی نافرمانی ہے گناہ کا حکم ہے ایسے حکم میں اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی تو کہا کہ اللہ تعتیت اللہ ان نمکر اللہ کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی فرمانی میں اللہ کی طرف سے جس کو گناہ قرار دیا گیا ہے ایسی چیز میں کسی اور کی فرما برداری نہیں کریں گے کسی کے بولنے سے گناہ نہیں کریں گے اور ان نمکتا فلموف اللہ کی فرما برداری معروف میں ہے ایسے کاموں میں ہے جس کو شریعت نے نیکی قرار دیا ہے بھلائی قرار دیا ہے تو یہ بخاری اور مسلم حدیث موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو ستاون اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چالیس تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ ماں باپ کی فرما برداری کی ایک حد ہے یہ نہیں کہ گناہوں کے کام کرنے کو کہیں اور بچہ وہ کرنے لگے کہ بیٹا ہمارے بعد فلانی درگاہ پہ جا کے تو کندوری کیا کر بیٹے ہم لوگ گیارہویں کرتے ہیں تو کرنا کبھی بھولنا مت ابھی بیٹا ماں باپ جو ہے ان کی وسیعت کو پالے ہوئے ہیں زندگی بھر چل رہا ہے تو اس طرح سے جتنی بھی وسیع ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کیا جائے گا اگر وہ اللہ کی معاشیت ہو اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک ہو کبھی نہیں کرنا ہے اس کو یہاں ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرض کفایہ میں یا اسی طرح سے مستحبات میں ماں باپ کی فرمابرداری لازم ہے اور کیا ان کی فرما برداری سے باہر جانا منع ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اور اسی طرح سے معاملات میں چاہے وہ تجارت ہو یا خاندانی معاملات ہوں اس میں بھی ماں باپ کے حکم یا ان کی رضا ناراضگی کی کیا حد ہے اس تعلق سے علماء نے بات کہی ہے جیسا کہ امام سنانی کہتے ہیں کہ ذہب الاقرو اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ فرض کفایہ اور مستحب عمل مندوب مستحب کو کہتے ہیں فرض کفایہ ہو ایسا مثلا یعنی ایسا عمل ہے جو سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کچھ لوگ اگر اس کو انجام دیں تو باقی سے ثابت ہو جاتا ہے جیسے جنازی کی نماز مسلم تو اور کئی عمل ہے اس طرح کے تو فرض کفایہ اور مستحب عمل میں کہتے ہیں کہ اکثر علما کا یہ موقف ہے کہ فرض کفایا اور مستحب اعمال آدمی کرے گا اگر چاہے اس کے ماں باپ اس پر راضی نہ ہو بشرتے کہ اس کے اس عمل سے ماں باپ کو ضرر نہ ہو یعنی فرض کفایہ اگر ماں باپ مت کر تو ان کی فرما برداری ضروری نہیں ہے ہاں لیکن اگر ان کا نقصان ہے اس کے اس عمل کے کرنے میں تو ایسی صورت میں ان کو نقصان پہنچا کے فرض کفایہ کی نہیں کیا جائے گا یا ان کو نقصان پہنچا کر آدمی مستحب عمل نہیں کرے گا لیکن اگر ان کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر ان کو کوئی تکلیف اور غرر اس میں نہیں پہنچتا ہے تکلیف سے مراد دل کی تکلیف نہیں واقعی تکلیف اگر تکلیف ان کو کوئی نہیں ہوتی ہے کوئی نقصان ان کا نہیں ہے تب آدمی کے لیے مستحف کا کرنا منع نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کرے مثلاً کسی کے والدین کسی کو مت پڑتا ہے نماز اب وہ پڑھنا چاہتا ہے ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ لائٹ لگا کے پڑتا ہے اور اسی کہنے میں ماں بھی ہیں ان کی نیند خراب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ کسی کو تکلیف تیری نیکی سے نہیں ہو لیکن وہ اپنے کمرے میں ہے وہ تاجر پڑ رہا ہے اور ماں باپ کہہ کہ کی نماز جب نہ اس کا کوئی غرب ہے نہ ان کا کوئی غرب ہے بس وہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں بس ہم نے بول دیا تو کو ماننا پڑے گا نہیں لازم نہیں ہے ہاں اگر ان کا غرر کچھ اس میں ہے ان کا نقصان اس میں ہے کچھ تب جا کر اس پر لازم ہے کہ ان کی بات مانیں کہتے ہیں کہ اکثر علما کا یہی کہنا ہے. وہ ہم الحادی فی الحال مبالغی حقیل اور جو جیسے جہاد میں جانے سے آپ نے واپس بھیج دیا جا ماں باپ کو ہنسا جیسے تو رولا کے آیا تھا انہوں نے اس کو مبالغہ پر محمول کیا ہے کہ یہ آپ نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ایسا کیا وہ شرط نہیں ہے وہ لازم نہیں ہے کہ ایسا ہر معاملے میں کرنا پڑے گا مزید یہ کہ اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ ماں باپ کو رولا کیوں آیا تھا کہیں نہ کہیں ان کا حرج اس میں تھا تو ایسی صورت میں اگر ماں باپ کا حرج ہے تو اولاد جو ہے فرد کفایہ میں جہاد پر نہیں جائے گی ماں باپ کا حرج ہے تو فرد کفائے میں کسی اور عمل میں اولاد نہیں جائے گی تو ماں باپ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ان کا حرج نہ ہو وہ ان یتھ برضما ماں عالم یا کنفی دال کا اللہ کہ وہ ان کی رضا مندی کا لحاظ رکھے گا ایسے معاملات میں مالم یا کنفی کا سخت اللہ جب تک کہ اللہ کی ناراضگی اس میں نہ ہو اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو ان کی رضا مندی کی کوئی آ... کوئی لحاظ اس کا نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر یہ بات علماء میں صبح السلام میں آ... امام السنانی نے کہی ہے اور کہا کہ اکثر علماء کا یہی موقف ہے شیخ محمد ابن صحلین کہتے ہیں فل مہین قال شیخ الاسلام لا تجیب اللہ فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہتے ہیں کہ سب سے یعنی بہرحال بات یہ ہے اہم بات یہ ہے اس میں پورے مسئلے میں جیسا کہ ہے، ہے؟ ماں ما باپ کی فرما برداری ایسی ہی چیز میں واجب ہے جس میں ماں باپ کا فائدہ ہو لیکن اولا فی لیکن بیٹے پر اس میں ضرر نہ ہو اگر ماں باپ ایسا حکم دیتے ہیں کہ جس میں بیٹے کا ورر ہو تو ایسی صورت میں ان کی فرما برداری لازم نہیں ہوگی اولاد کا غرر پہنچا کے ماں باپ اگر حکم دیتے ہیں اولاد پر لازم نہیں ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اب ماباپ, ماں باپ ماں کہیں مثلا میری بہن کی بیٹی ہے تو اس سے شادی کر اب بیٹے سے کہہ دیا اب یہ پریشان ہو گیا کہ کیا کرو حدیث میں اکاگ میں ورنہ میں راضی نہیں رہوں گی تو اس سے کسی دوسری سے نکاح کرے گا تو تج کو میری بہن کی بیٹی سے ہی نکاح کرنا ہے میں اسی سے راضی ہوں گی ورنہ میں ناراض ہوں اور ناراض ہو جائے کہ نہیں مجھ کو پسند نہیں ہے وہ اور میں چاہتا ہوں کہ دیندار ہو یا فلاں اور ہو دیندار بھی نہیں ہے یا اس کو فلاں ایب ہے کچھ پسند نہیں ہے بھائی اور میرا نبھاؤ نہیں ہو سکے گا اس سے اس کا مزاج الگ ہے میرا کیونکہ بچپن سے کھیلے ہیں معلوم ہے ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں ہم اس کو نہیں جم رہا ہے نہیں کر پاؤں گا میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے ساتھ میں. یا ہمارے درمیان وہ بات نہیں ہے میں اس کو بہن کی طرح اب تک دیکھتا آیا ہوں ہمارے اندر وہ تعلقات نہیں بن پائیں گے ہوتا ہے خاندانوں میں اب ماں کری نہیں تو اس کو خوشی سے نکاح کرنا پڑے گا اور ناراض ہو گئی کیا بیٹے پر لازم ہے نہیں کیونکہ اس کا غر ہے بہت ممکن ہے وہ نکاح کریں اس کے بعد ان کی پوری زندگی تباہ ہو جائے دونوں میں نباہ نہ ہو پائے جھگڑے ہوں یا ناراضگی ہو یا وہ ایسے زندگی نہ گزار پائیں جیسے بیوی شور گزارتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد میں طلاق بھی ہو جائے یا خولہ ہو جائے تو ایسے معاملے میں لازم نہیں ہے کہ وہ مانے بعض وقت ماباب کے مطالبات بھی ایسے ہوتے ہیں تو ایسا ضروری نہیں ہے اس میں اولاد پر ضرور نہیں ہونا چاہیے یا باب کہے کہ فلان بزنس میں لگا پیسہ. اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو جہان اس میں نقصان ہے دکھائی دے رہا ہے سب کچھ لیکن کہہ رہا ہے نہیں پورا پیسہ اس میں لگاتے رہا انویسٹ کر اس کے اندر پورا اسی بزنس میں ڈالنا ہے نہیں جب وہ جان رہا ہے کہ اس میں ضرر ہے اس کو نہیں ماننا ہے. اولاد کا اگر ضرر اس میں ہے تب وہاں ماں باپ کی فرما برداری لازم نہیں ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور بہت سارے لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے بعض اوقات لوگ دین سے پزن ہو جاتا ہے ایسا کیسا دین ہے جس میں ماں باپ ماں باپ ماں باپ اولاد ہی نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کبھی اولاد کبھی تو بیان کر دیے کیجیے آپ لوگ ہمیشہ مولی حضرات جو ہے ماں باپ ماں باپ کی حدیثیں آیتیں بیان کرتے ہیں اولاد کا کیا ان حدیثوں کا ان آیتوں کا استعمال کر کے بعض اوقات ماں باپ اولاد کو تکلیف دیتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں ماں باپ کے بارے میں ایسا ہے یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں طرف کا معاملہ ہے اولاد کا بھی لحاظ ہے ماں باپ کا بھی لحاظ ہے دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں دونوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے شیخن رحم اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں کسی ایسی چیز سے جس میں اولاد کی منفعت ہے اولاد کا فائدہ ہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے اور ماں باپ کہیں مت کر جیسا کہ آج کل بہت سارے ماں باپ کرتے ہیں بس اپنی حکومت چلانے کے لیے اولاد کو منع کرتے ہیں یقول لا تطلب العلم لا, تتبع لا تتبع شاب شاب بل کہتے ہیں کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے بات کرتے ہیں کہ مت دینی دروس میں علم حاصل مت کر دین کا علم حاصل مت کر یا فلاں نیک لڑکا ہے اس کے ساتھ مت رہا کر اس کے ساتھ تو بگڑ جائے گا ماں باپ دنیا دار ہے بعض اوقات ماں باپ چاہتے ہیں کہ فلاں درس میں جاتا ہے کتابیں پڑھتا ہے علماء کے دروس سنتا ہے مت سن مت پڑھ مت جا یا فلاں دوست اس کا اچھا ہے نہیں وہ دیندار ہے اس کو بھی اپنے ساتھ دین پر لے جائے گا ہمارا بچہ اللہ والا بن جائے گا ہماری دنیا خراب ہو جائے گی ہمارے بات تجارت کون سنبھالے گا تو مت رہا کر اس کے ساتھ ملتے یا دماغ خراب کر دے گا ٹھیک ہے اگر وہ بگڑا ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن وہ دیندار ہے وہ دیندار ہے کوئی بگاڑ اس کے اندر نہیں ہے لیکن مت رہے اس کے ساتھ ماں باپ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انفالتا اگر تو نے ایسا کیا علم کیا یا فلاں نوجوان کے ساتھ میں تو رہا ہے یا فلاں مجلس میں گیا وغیرہ وغیرہ ہم تو سے ناراض ہو جائیں گے حل شیخ ابن عثیم ان سوال پوچھتے ہیں کیا وہ ایسے میں بھی ماں باپ کی فرماورداری کرے گا اس معاملے میں بھی لا یطیعہما کہتے ہیں نہیں ماننا ہے اس کو اس کو نہیں ماننا ہے وا ان کان ترکوه لیس سخطا مسختا لللہ ولكن ترک کمال کہتے ہیں ل... ولکنہ ترک کمال کہتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرنے میں کچھ چھوڑنا یا اسی طرح سے فلا نوجوان دیندار کے ساتھ نہ رہنا یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے ناراض ہو جائے گا یعنی دینی مجلس میں نہ جائے مثلا یا فلاں درس میں نہ جائے یا کسی نوجوان کا ساتھ چھوڑ دے تو اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا اس سے تو نہیں ہو گا یہ لیکن یہ کمال کو چھوڑنا ہے کیونکہ اس میں اس کا کمال ہے اس کی شخصیت کا کمال ہے دینی درست میں جاتے جاتے وہ بہتر بنے گا وہ کسی نوجوان کے ساتھ میں رہے گا دیندار ہیں اگر تو وہ اس کے ساتھ رہ کر اس کی شخصیت کمال کے درجے کو پہنچے گی وہ بہتر انسان بنے گا تو کہتے ہیں وہ فی مسلحت کہتے ہیں, اس میں بیٹے کی مسلحت ہے دینی مجالس میں جانے میں علم حاصل کرنے میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں بیٹے کی مسلحت ہیں وہ لئے صفی مبر رتن <الْوَالِدَي> اور اس میں ماں باپ کا کوئی نقصان نہیں ہے ماں باپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو اگر ماں باپ کا نقصان نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیٹے کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز میں ماں باپ کی فرما برداری کرے جس میں اس کا نقصان دینی یا دنیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں رک جاتے ہیں اذان یہاں پر ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم آ، آ، نماز کے بعد بقیہ باتیں بہت اہم بات ہے اس تعلق سے جو عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ابو الادا وصطفی اللہ علیہ اللہ شیخ محترم کو فرمائے بڑی قیمتی باتیں والدین اور اولاد کے تعلق سے بڑا حساس جو موضوع ہے اس پر گٹگو فرما رہے تھے اور وہاں مغرب کی نماز کی اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ دس پندرہ منٹ کے بعد شیر پھر دوبارہ جوائن کریں گے شیخ نے دوران در سے ایک بات کہی ہے کہ بچے کہتے ہیں اولاد کہتی کہ آپ لوگ ہمیشہ والدین والدین کی باتیں کرتے ہیں اور اولاد کے حقوق نہیں بیان کرتے مولویوں سے میرا اس پر تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ میں دو تین سال پہلے جب گیا ہندوستان تو گاؤں میں ایک مسجد میں میرا خطبہ جمعہ تھا تو میں نے اس میں اولاد کے حقوق پر گفتگو کی اور اسی پہ پر خطبہ دیا تو خطبے کے بعد بہت سارے نوجوان بچے میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے شکریہ ادا کیا اور کاش ہے کہ گفتگو ہم لوگوں کو سننے کو نہیں ملتی ہے ہمیشہ والدین کے حقوق اس میں کوئی شک نہیں ہے والدین کے بڑے حقوق ہیں اس پر گفتگو ہونی چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اولاد کے حقوق نہیں ہیں اور ان کے اوپر گفتگو نہ کی جائے تو وہ بھی خوش ہوئے اور کچھ ماں باپ بھی آئے انہوں نے بھی آ کر کے کہا کہ یہ ساری باتیں ہمیں نہیں معلوم تھیں اور آپ نے ہمیں جگا دیا اور اس طریقے سے ہم اولاد کو تو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور اس طرح کی باتیں کہیں تو بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے تعلق سے کچھ کوتاہیاں ہیں والدین کے حقوق تو بیان ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے لیکن اولاد کے حقوق پر بھی گفتگو ہو رہی ہے الحمد اللہ نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ان کے بھی والدین کے اوپر حقوق ہوتے ہیں جزاکم اللہ خیر اور اولاد کے حقوق پہلے ہیں ماں باپ پر ماں باپ پر اولاد کے حقوق پہلے ہیں والدین کے حقوق ماں باپ پر بعد میں آئے تھے اور علما نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے ماں باپ سے سوال کرے گا اولاد کے بارے میں اولاد سے ماں باپ کے بارے میں بعد میں سوال ہوگی پہلے والدین سے اللہ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی بطور نعمت اور امانت کے تم نے کہاں تک ان کا احدہ کیا جی آپ لوگ جوائن رہیں اور انشاءاللہ شیخ نماز پڑھ کر کے فوراً تشریف لائیں گے اس دوران اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں تاکہ وقت کا ہم استفادہ کر لیں اور کچھ دین کی بات سوال و جواب کے ذریعے سے میں معلوم ہو جائے اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی شیخ ابھی تک کسی بھائی کا سوال تو نہیں آیا میرا ایک سوال تھا کہ کبیرہ گناہ, گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے لیکن صغیرہ گناہ جو ہے وہ وضو سے اور ایک مت سے دوسری نماز اور اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں آ, لیکن عام طور پر جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں صبح سے شام تک جھوٹ غیبت اور آنکھوں کا کبیرہ گناہ ہے تو صغیرہ گناہ کون سے ہے وہ سمجھنی ہے ابھی تک آ, بھائی کہتے ہیں ہمارے فعیم صاحب کہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر لانت بھیجی گئی ہو یا دنیا کے اندر اس پر حد رکھی گئی ہو یا آخرت میں عذاب کی رویش سنائی گئی ہو تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جھوٹ بولنا ماں باپ کی ناقامانی کرنا نماز چھوڑنا یا اس طریقے سے رشوت لینا یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں تو یہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں چھوٹے گناہ ہیں کیا چھوٹے گناہ ان گناہوں کے علاوہ ہیں جیسے مثال کے طور پر کیا نام ہے بخار کو گالی دینا جیسا کہ جس کے اندر آتا ہے یا مرغ کو گالی دینا یہ سب جو ہے شویرہ گناہ کے اندر جو ہے آتا ہے تو ہر وہ گناہ جس پر لانت نہ ہو یا دنیا میں حد حد نہ ہو اس کے اوپر یا آخرت میں سزا نہ رکھی گئی ہو وہ سب چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں اور شریعت میں اس سے منع کیا گیا لیکن اس پر کوئی حد نہ رکھی گئی اس پر جو ہے کوئی حد نہ رکھی گئی ہو سب دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت میں اس کے اوپر کوئی سدا ہو کوئی سدا کا ذکر نہ ہو تو وہ سب چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں وہ سب جو ہے چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں جی اب مثالیں مثالوں سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے ذہن میں میرے سوال مثال اس وقت جو ہے نہیں آ رہے ہیں اگر آگے انشاءاللہ ان شاء اللہ میں بتاؤں گا بھی. لیکن فی الحال ذہن میں کوئی ایسا مثالیں جو ہے دوسرا ایک سوال ہے بھائی کا کہ والدین والدین کی کتاب میں صرف ماں باپ ہیں یا دادا دادی بھی آتے ہیں دادا دادی نانا نانی اگر ان کے ساتھ کیسا بڑھتا رہنا چاہیے نہیں دیکھیے والدین میں تو ماں باپ ہی ہیں اور دادا دادی ان کا بھی حق ہے وہ بھی بڑے ہیں اور بڑوں کا ادب کرنا چھوٹوں پر رحم کرنا شفقت کرنا یہ کیا ہے یہ یہ ضروری ہے اور اسلام نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے تو نانا نانی بھی اسی کے ذمن کے اندر آتے ہیں بڑوں میں البتہ وہ والدین کے زمرے میں نہیں آئیں گے دوسروں کے والدین کے زمرے میں آئیں گے جن کے وہ ان کی اولاد ہے ان پر ان کا حق ہوگا لیکن ظاہر بات ہے قوت کہ اوپر جو ہے اس کے جو ماں باپ ان کا زیادہ حق ہے اور ان کے اپنے جو ماں باپ ہیں اور دادا تھوڑا دور ہو جاتے ہیں جی ہاں تو اس لیے والدین جو آپ کا ذریعہ بنے ہیں آپ کی ولادت میں دنیا میں آنے کا وہ والدین کہلاتے ہیں تو حق تو ان کا بھی ہے انسان انہیں بھی ان کی بھی خدمت کرے اور ان کا بھی خیال رکھے ان کے حقوق ادا کرے لیکن والدین کا حق ظاہر بات ہے ان کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے جی کا سوال یہ کہ کیا ویکسین لے سکتے ہیں کیا یہ اللہ پر کے خلاف نہیں بھی اللہ پر توکل کے خلاف کیسے ہے توکل کا مطلب ہی ہوتا ہے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا اسے توکل کہا جاتا ہے ہمارا توکل ویکسین پر نہیں ہے ویکسین کو ایک ہم سبب سمجھ رہے ہیں شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے کتنے لوگوں نے ویکسین لیا پھر دوبارہ ان کو بیماری لاحق ہو گئی تو یہ ویکسین یا دوا یہ کیا ہے صرف سبب ہے اصل صفا دینے والا حرب ہے یہ توکل خلاف کیسے ہو گیا انسان بیمار ہوتا ہے دوا کراتا ہے تو کیا دبا کرانا یہ توکل کے خلاف ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ نے دوا کی اور ہمارے پاس ایک سابت شریف لائے پوچھا توکل کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ پہلے جانور کو باندھو اس کے بعد اللہ پر توکل کرو انہوں نے کہا کہ ہم جانور دیتے ہیں. کہا کہ چھوڑ چوری ہو سکتی ہے دوا کھانے کے بعد بھی انسان کو شفا نہیں مل سکتی ہے کیا بینکوں میں چوری نہیں ہوتی ہے لاکرس میں رہتا ہے پیسہ تو بھی لوگ اٹھا کر لے کر کے چلے جاتے ہیں سب اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی پھر بھی نہیں ہوتا تو اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے اسباب اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا اگر انسان سبب ہی کو سمجھ لے گا تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا یہ کہ یہی سبب ہی یہی چیز یہی اصل ہے اور دوا ہی ہم سے شفا دیتی ہے تو پھر تو چھوٹا شرک ہو جائے گا اللہ تعالی کے ساتھ اس لیے ویکسین لینا دوا لینا یہ سب توکل ہی میں آتا ہے توکل کے خلاف نہیں ہے جی ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر باپ بچوں کو مارتے ہیں جو کہ عمر میں چھوٹے ہیں چار پانچ سال کے اور ماں, ماں کے روکنے پر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ تمہارے لاڈ کی جیسے یہ خراب ہوئے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیے بچوں کو بہرحال مارنا یہ حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے مارنا یہ بچوں کے لیے کس لیے ہے بطور تعدیب ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ نماز پڑھنے کا پابند بن جائیے اس کا مقصد ہونا چاہیے اگر مارنے کا مقصد اس کو سزا دینا ہے اس کی توہین ہے یہ انتقام لینا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے اور باپ بچے کو مارنا شروع کر دیتا ہے ارے باپ بچے نے پیشاب کر دیا مان لیجیے کپڑے پر یا پانی گرا دیا یا چائے گرا دیا گلاس توڑ دیا اس پر مار دیتے ہیں جس میں مارنے کا حق نہیں ہے اس کو تنبیہ کی جائے سمجھا جائے ابھی بچہ چھوٹا اس کو نہیں معلوم ہے اور سب ایسا کرتے رہتے ہیں اس لیے اے, یہاں مارنا یہ نہیں صحیح ہے ماں باپ کو یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے ان کو سمجھایا جائے کہ اس طرح کی کے کام مت کیا کرو کیونکہ بچہ ابھی نہ سمجھ ہے جی ہاں تو بچہ جب شعور کو پہنچ جائے اس لیے ماں نبی نے کیا فرمایا جب دس سال کے بچے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تب آپ کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ بچہ جب دس سال یا سات سال کے بعد جب عمر زیادہ ہوتی ہے تب اس کو شور آتا ہے اور اگر وہ او چار پانچ سال کا اس کو اتنا شور نہیں ہے اس کو سمجھایا جائے اور اگر مارنا بھی ہو تو ہلکی مار ہو اور مارنے کا مقصد صرف اس کو سکھانا ہو یہ نہ ہو کہ انتقام لینا ہو یا سزا دینا مقصد ہو یہ اس قدر مار دے کہ بچے کو نقصان ہو جائے اس کی بینائی ختم ہو جائے اور اس کے سن, سننے کی طاقت ختم ہو جائے اس کی انگلی ٹوٹ جائے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا ہر بات پر ماں باپ پر بچے کو ڈانٹتے ہی رہیں ہمیشہ ڈانٹتے رہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا اس سے بچے کے اندر دوسرا رجحان پیدا ہو جاتا ہے جی ہاں اور بچہ جو ہے نافرمان بن جاتا ہے اور ماں باپ کا ادب اور احترام اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے مارنا یہ ادب کے دائرے میں اور مارنے کا مقصد بچوں کی اصلاح ہو یہ اصل چیز ہونی چاہیے کہ نیت انسان کی ہو کہ اس کی اصلاح ہو یہ نیت نہ ہو کہ اس کو سزا دینا اصل مقصد ہے اور اس کو رسوا کرنا مقصد ہے اس کی توہین مقصد ہے اگر یہ ہوگا تو اصلاح نہیں ہوگی جی آپ کو یہ سوال یہ حالت میں کیا مسجد کی پاکی صفائی کر سکتے ہیں جناب کی حالت میں مسجد کی پاگی صفائی کر سکتے ہیں نہیں اللہ رب الگ نے فرمایا ہے اگر انسان جنابت کی حالت میں ہے اور راستہ ہے تو گزر سکتا ہے اور اپنے جنابت کو ختم کرنے کے بعد آ کر کے مسجد کی صفائی کرے جی وہ پہلے نہا دھو لے اور غسل کر لے پاک ہو جائے صاف ہو جائے اس کے بعد مسجد کی صفائی کیوںکہ کی؟ مسجد کی صفائی اس کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی ضروری اس کے اپنے بدن کی صفائی ہے تو اگر وہ جنوبی ہے اللہ رب المن فما پرانے مقدس کے اندر کہ مسجد میں اگر راستہ ہے گزر گیا سے اور تم جن حالت میں ہو تو گزار سکتے ہو تو اس لیے جو ہے اگر انسان ناپاک ہو گیا ہے تو پہلے اس کے کی اگر والد ہمیں کم رکھنے کا حکم دیتے ہیں کلین شیف نہیں پر چھوٹی تاکہ ہمیں دنیا میں دنیا اعتبار سے جابس وغیرہ مل جائے شیخ تشریف لا چکے ہیں اور اس لیے بات یہیں پر ختم کی جا رہی ہے یہ سوال انشاءاللہ شیخ کے سامنے رکھ دیجئے گا مجلس کے اختتام پر کیونکہ یہ سوال بھی شیخ کے موضوع ہی سے جڑا ہوا ہے تو اس لیے جو ہے بات سنتے ہیں ہوتا ہے شیخ کی گفتگو میں اس سوال کا جواب بھی آ جائے تو پھر جواب بھائی کو مل جائے گا تو شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے یہیں پر گفتگو ہماری ختم ہو رہی ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ الحمد للہ رب المین اب المسلی نبینا محمد والا بعد پچھلے مجلس میں ہم نے دیکھا کہ حدیث اللہ کی رغ والدین کی رغ میں ہے اور اللہ کی ناراضگی اللہ کا غصہ والدین کی ناراضگی اور ان کے غصے میں ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ احسان مندی کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے ان کے لیے دعا کرنے والا ہو ان کے ساتھ نرم گفتو کرنے والا ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین سے بھی ان کے لیے دعا کرنے والا ہو. اللہ کی رحمت کی اور آخرت کی مغفرت کی اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی ایک حد ہے کہ اولاد ماں باپ کی رضا کا لحاظ وہاں کرے جہاں اللہ کی شریعت کی مخالفت نہ ہو جہاں اللہ کی شریعت کی مخالفت ہوتی ہے ان کے خوش ہونے کا یا ناراض ہونے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے دین کا لحاظ ہوگا اللہ کی رضا کا لحاظ ہوگا اس لیے کہ ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی کے بعد ہے اس کے تابع ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ بعض یعنی ایسے فرائض جو فرائض کی فایا ہوتے ہیں اور ایسے آماد جو مستحب ہوتے ہیں اگر ماں باپ کا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے تو اولاد کی اس میں اگر منفاعت ہے تو اولاد کے لیے اس میں ان کو ان کی بات ماننا لازم نہیں ہے اگرچہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اولاد انہیں بھی راضی کرے انہیں خوش کر کے ان کی اجازت کے ساتھ میں سب چیزیں کرے لیکن اگر اولاد کے ہے اور بلا وجہ وہ اس کو روک رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ان کا کوئی ضرر نہ ہو تو اولاد کے لیے لازم نہیں ہے جیسے ایک مثال ہم نے دیکھی کہ ایسی چیزوں پر لاد دیں جو وہ نہیں چاہتا ہے جسے کسی سے نکاح کے لیے کریں کہیں کہ اس سے نکاح کر لو اور زبردستی کریں اور ناراض ہو جائیں اگر وہ نہ مانے تو یا کسی بزنس میں پیسہ ڈالنے کے لیے کہے اور ناراض ہو جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں اولاد کی بھی منفاد کا نقصان ہے اس کا اس, اس میں جو ہے حرج ہے اسی لیے شیخ حسین نے یہ بات فتح جلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں یہ بات جلد نمبر چھ صفحہ نمبر دو سو پچاسی پر کہی ہے کوئی جا کے اس میں تفصیلات اور مزید مسائل پر اس میں شیخ نے گفتگو کی ہے تو کوئی چاہے تو اس میں دیکھ سکتا ہے اس میں ایک حدیث ہے جس میں بعض لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں اور اس تعلق سے بطور دلیل بھی اس میں پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ کیا ہے عبداللہ ابن عمر اور گھروں کا بھی مسئلہ عام طور سے ہوتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ننما سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کانت نہ تحتی میری میرے نکاح میں میری زوجیت میں ایک عورت تھی میری بیوی کا نہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ ان کی بیوی پسند نہیں تھی عبداللہ ابن عمر کی بیوی پسند نہیں تھی فقال نے کہا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی طلاق نہیں دی فت عرمر صلی اللہ علیہ فقال حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ پورا معاملہ رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آباد، باپ کی بات مانو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں یعنی حضرت عمر کی بات مان لیں اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ روایت ابوداؤد یا اسی طرح سے ترمدی اور ابنماجی وغیرہ میں بھی موجود ہے مسلم احمد حدیث نمبر چار اور اسی طرح سے سنا نبی داود آ, حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پہ یہ حدیث موجود ہے <coughs> کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے اس حدیث میں ایک شعبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو دیکھیے اگر ماں باپ اور ساس بہو میں یا اس طرح کے جو معاملات چلتے ہیں تو اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کو اس کی بیوی پسند نہیں اور آپس میں جھگڑے ہیں یا باپ کو بہو پسند نہیں ہے جیسے حضرت عمر کو پسند نہیں تھی کہیں تو ایسی صورت میں کیا طلاق دیا جائے یا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ات اباک اپنے باپ کی بات مانو تو ایک انسان ایسی صورت میں کیا کرے اور آج کل کا یہ عام معاملہ ہے گھروں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بیوی اور ساس کے درمیان یا بہو اور ماں باپ دونوں کے درمیان میں رنجشیں ہوتی ہیں دوریاں ہوتی ہیں دونوں کا مزاج الگ ہوتا ہے اور جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے سسٹم گھر کا الگ ہوتا ہے اس کے گھر کا الگ تھا اس کے ان کے گھر کا الگ ہے اس کا مزاج الگ ان کا الگ مسائل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جو بیٹا ہے وہ کیا کریں تو اس حدیث سے کوئی دلیل لے سکتا ہے یا اس بارے میں سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کیا کریں اس میں ہم اگر ایسا ہو تو اس حدیث پر کیا عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس تعلق سے سندھی کہتے ہیں اور اس کو الداب شرعیہ میں ابن مفلح نے روایت کیا ہے کہ س الارا جلن عبد اللہ ایک شخص نے ابو عبداللہ ابو ابداللہ کون ہے امام احمد بن حنبل نے امام احمد بن حنبل سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں کہا کہ یعنی تم طلاق مت دو امام احمد بن حنبل نے کہا طلاق مت دو کالا سا ابنا ہوں اس نے کہا کہ کیا حضرت عمر نے نہیں کہا تھا کو ہے نہ تو حضرت امام احمد نے ہمبل رحم اللہ نے کہا کالا یقو ابو کا مطلع کہا کہ ہاں لیکن جب تمہارا باپ حضرت عمر کی طرح ہو تب اس کی بات مار اگر تمہارا باپ اتنی بصیرت رکھتا ہے دینی مزاج اس کی سمجھ اتنی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تب اس کی بات مانی جا سکتی ہے جب تک یہ ایسا نہیں بنتا ہے نہیں بعض اوقات انسان ظلمن کسی کا حق مارتا ہے جیسے مثلاً بیوی اچھی ہے اور کسی وجہ سے انبن ہے طلاق دے دو اب یہ مجبور ہو گیا نے تو کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مانو باپ کی تو میں کیا کروں ابراہ؟ تو ایسے وقت میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان کا مطالبہ اس بنیاد پر ہے کہ واقعی وہ پر حق ہے حق پر ہیں صحیح بول رہے ہیں بیوی ٹھیک نہیں ہے اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے فلاں چیز بگاڑ ہے اور اس کی زندگی خراب کرے گی اب وہ اتنے دیندار ہیں تجربہ کار ہیں سمجھدار ہیں خیر خواہ ہیں اور جذبات میں آ کے ذاتی دشمنی اور رنجش کی بنیاد پر نہیں بول رہے بلکہ واقعی ان کا تجربہ ہے تو ایسی صورت میں ان کی بات ماننا اس حدیث کے تابع ہوگا ورنہ مجرد بول دیں طلاق دے دو تو یہ ایسی بات نہیں ہے اسی لیے امام دیکھیے اہل علم کا فہم بہت ضروری ہوتا ہے سلف جو ہے حدیث کو سمجھنا کیسا اس کے اس کی تدویل کیسے زندگی میں کی جائے تو وہ حضرت عمر تھے اور ان کا اپنا ایک علم تھا ان کی ایک بصیرت تھی انہوں نے سمجھا اور ان کی ناپسند کا مطلب ایک یعنی وزن اس کا ہے تو اسی لیے انہوں نے کہا مطلب پسند کرو ہر تمر کی کراہ جو تھی وہ پسند نہیں کرتے تھے ذاتی رنجش کی بنا بنا پر اپنی وجہ سے کوئی نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں بلکہ دین کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ہر تمر کی رائے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور اس کے مطابق آسمان سے فیصلے نازل کیے چاہے وہ پردے سے متعلق ہو یا اور کئی مسائل ہوں بدر کی قیدیوں کو قتل کرنے کے بارے میں کئی باتیں تو اللہ کے ہاں بھی ان کی رائے کا ایک مقام تھا تو آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے باپ کی مانو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر باپ جو ہے یا ہر ماں باپ جو ہے اپنی خواہش کی بنیاد پر کوئی بھی حکم دے دیں جس میں شریعت کی مستحت بھی نہ ہو ایک کا حق ضائع ہوتا ہو دوسرے کا حق برباد ہوتا ہو ایسی صورت میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اسلام میں ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے ماں باپ کا حق ہے بی بچوں کا حق ہے حدیث میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے ان علیو علیہ کا حق اینگ علی ظوری کا علی کا حق وہ اگن علی تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے تیری تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے تیرے، تیرے اپنا تیرے اوپر حق ہے تو حقوق جو ہیں سب کے اللہ نے بتا دی ایک کا حق ادا کرنے میں دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا جائے گا ہر ایک کا حق اپنا اپنا اس کو ادا کیا جائے گا تو یہ تفصیل سے علماء نے اس پر گفتگو کی ہے اس کو آپ ان متعلقہ کتب میں دیکھ سکتے ہیں خاص طور سے شیخ شیخمین کی جو کتاب ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب الاسلام وغیرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماں باپ کے بارے میں بھی ہے جیسے ماں باپ کی رضا وغیرہ کا سلسلہ ہے معاملہ ہے ماں باپ کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے حقوق کی رعایت کریں کیونکہ ان سے بھی پوچھ ہونے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رج الورٹی ہی آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے سرپرست ہے چرواہے کی طرح ہے گویا کے اور گھر والے اس کی بکریوں کی طرح ہے مثلاً ولمر اتو اور وورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے سرپرست ہے ان کی نگرانی اس کے ذمہ ہے ان کے مسالح کا لحاظ اس کے ذمہ ہے وہ کل لک و مرائم و ہی تم سے ہر ایک نگراں ہے سرپرست ہے چرواہا ہے اور اس کی بکریوں کے بارے میں اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے قیامت دن سوال ہوگا. تو جہاں اولاد سے سوال ہوگا وہی ماں باپ سے بھی سوال ہوگا لہٰذا وہ اپنی اولاد سے ایسے مطالبے نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہوں یا اس میں مسالح ٹکراتے ہوں یا ایسے مطالبہ جس میں کسی کی حق طلفی ہو دونوں چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے تو یہ ہماری حدیث نمبر چار تھی جس میں ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی رضا کا مسئلہ شریعت میں کیا ہے یعنی ماں باپ کو راضی رکھنے کی آہ کتنی اہمیت ہے اور اس کی کیا حدود ہیں یہ دونوں جاننا ضروری ہے ورنہ بعض اوقات اولاد ان کی وجہ سے گناہ میں چلی جاتی ہے والد صاحب کہہ رہے ہیں بھائی سگریٹ لا کے دے دو اب بیٹا سوچ رہا ہے اللہ ماں باپ کا حکم مانوں یا کیا کروں یہ ان کے لیے مضر بھی ہے اور یہ شریعت میں جائز بھی نہیں ہے تو اب کیا کرے تو بعض اوقات اس طرح سے انسان تذبذب میں کنفیوژن میں آ جاتا ہے اور بہت سے گھریلو معاملات میں بھی مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو شریعت کے رہنما اس میں صاف ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم حدیث نمبر پانچ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا حدیث ہے وَعَنْ رضی اللہ عنہ, عنہ عن صلی اللہ علیہ وسلم قال جاری ہی رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وبی نفسی بھی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا عبد کوئی بندہ اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتا حتب لی جاری ہی لی عقیح یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسی کیا آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے ما یحب علی نفسی جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اسات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بھی بندہ اس وقت تک کے واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے سی بخاری حدیث نمبر تیرہ اور صحیح مسلم حدیث نمبر پینتالیس اور بہتر اور الفاظ مسلم کے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے فرمایا والذی نفسی ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیخ ابن فیمین رحم اللہ فرماتے ہیں بیدی خود یہ قسم آپ کیوں کھا رہے ہیں کہتے ہیں اس میں دلیل اس بات کی جیسے دوسری جگہ پر کہا کہ بغیر قسم کوئی کھلائے خود آدمی اپنی قسم سے بولے تو بات کی تقید کے لیے بولا جاتا ہے گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالی مجھے میری جان لے یعنی اس طرح سے اس کا وزن یہ ہے بات کا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں اللہ کی قسم کہا کے کہہ رہا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جان فلیہ خدی اللہ نفسی نفس اب اللہ اس لیے کہ جان اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے من فیقون قسم کہتے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ساری قسموں میں سب سے بڑی قسم ہے انسان اپنی جان کو رکھ رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ میری جان لے لے گویا کہ یعنی اتنی پکی بات بول رہا ہے اور یقین سے آدمی بول رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بہت تاکید سے کہنا چاہتے تو آپ قسم کھا کے کہتے ہیں. تو یہ بات کی تاکید کے لیے ہوتا تھا اور بات کی یعنی سچائی کو مزید اور پختگی کے ساتھ بولنے کے اعتبار سے ہوتا تھا تو یہاں آپ نے قسم کھا کے کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نبی قسم کھا کے کہے تو کوئی ہلکی بات نہیں ہے. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی ہر بات قیمتی ہے ہر بات کا پاس و ضروری ہے لیکن ایک بات دوسری بات سے بڑھ کے ہوتی ہے ایک حکم دوسرے حکم سے بڑھ کے ہوتا ہے شریعت میں احکام کے مراتب ہوتے ہیں لہٰذا بعض چیزوں پر آپ قسم کھا کے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے اور آدمی کو اس کو دھیان سے سننا چاہیے اور اس کی تعمیل میں حت امکان کوشش کرنا چاہیے اس حدیث میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یعنی ماں حتب جاری ہی اول عقیح تو مسلم کی روایت میں الفاظ میں شک کے ساتھ راوی نے بیان کیا ہے تو یہاں پڑوسی کی بات ہو رہی ہے یا بھائی کی بات ہو رہی ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے جو اپنی لیے پسند کرتا ہے یا راوی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو حدیث پڑوسی کے بارے میں ہے کہ بھائی کے بارے میں تاز دیگر روایت کو دیکھا جائے جو حضرت انس سے ہی مروی ہے جیسے کہ امام البخاری نے روایت کیا ہے اس کو تو اس میں حدیث میں شک نہیں ہے بلکہ بھائی کا ذکر اس میں ہے بخاری کے الفاظ میں صلی اللہ علیہ بخاری میں حدیث اس طرح سے ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس حدیث میں اپنے بھائی کا ذکر یہاں پر ہے یہاں تک نہیں راوی کو کہ یہاں مراد بھائی ہے یا پڑوسی ہے تو زیادہ راج اس میں یہی ہے کہ یہاں مراد بھائی ہے لیکن ہم پڑوسی کے بارے میں بھی دیکھیں چونکہ حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے یہاں پر لیکن سوال ہی ہوتا ہے کہ بھائی سے مراد کون سگا بھائی یا کون اور یہاں پر پسند کرے سے مراد کیا چیز ہے ہر چیز تو اس چیز کو دونوں کو سمجھنے کے لیے ایک اور روایت ہمارے سامنے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن عبدن حتی يحب ما يحبه لنفسه من الخیر. یہ دونوں باتوں کی وضاحت آ گئی بھائی سے مراد کون اور جس چیز کو پسند کرے سے مراد کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے تو یہاں دو چیزیں معلوم ہوئی ایک یہ کہ بھائی سے مراد یہ صرف اپنا رشتے والا بھائی نہیں ہے بلکہ بھائی سے مراد ایک مسلمان بھائی ہے پوری امت اس میں آ جاتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور پسند کرتا میں کیا ہے پسند کرتا میں خیر کی بات ہے وہ چیز جو نفع بخش ہو دینی اعتبار سے یا دنوی اعتبار سے یہ نہیں کہ ایک آدمی فلم دیکھنے جا رہا تو اپنے میں جو پسند اپنے لیے کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں کہ میں بھی جو ہے فلم دیکھ رہا ہوں تو اس کو بھی فلم کے لیے لے جاؤں یا کسی گناہ میں لے جائے تو یہاں گناہ کی بات نہیں ہے کیونکہ خیر میں گناہ نہیں آتا ہے یہی بات مناوی نے کہی ہے اپنی علامہ مناوی نے فیض القدیر میں کہی کہتے ہیں ولخیر متون جامعہ تعمیر ولمباحاتی دینیا و دنویہ کہتے ہیں کہ خیر کا لفظ جو ہے یہ ایک جامع لفظ ہے انکلوسو ہے بہت اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں جامعات تا مطاعتی و کہتے ہیں کہ اس میں دین کے کام بھی آ جاتے ہیں اللہ کی فرما برداری کے کام بھی آتے ہیں کیونکہ سارا دین خیر ہے اور اس میں مباحات بھی آ جاتی ہیں جو چیزیں جائز ہیں دینی و ہے چاہے وہ چیزیں خیر کی دینی اعتبار سے ہوں یا دنیوی اعتبار سے دنیا میں کامیاب ہونا خیر ہے اچھا ہی ہے ربا نعتین دنیا خاصنا آدمی بھلائی مانگتا ہے اللہ سے تو دنیا میں رزق ہے یا اس طرح کی جتنی چیزیں خیر ہے اور اسی طرح سے دینی معاملات ہیں توحید ہے عبادات ہیں اللہ کی تقوا ہے دینداری ہے اچھا اخلاق ہے تو اپنے لیے جو خیر پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے کہتے ہیں وہ تخرج المنیاسی کہتے ہیں کہ اس میں سے جتنی بھی ممنوع چیزیں ہیں برائیاں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے وہ سب اس میں سے نکل جاتی ہیں کیوں اس لیے کہ خیر کے لفظ میں برائیاں نہیں آتی ہیں گناہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں وہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا ہے تو یہ اس میں نہیں آتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں پسند کرتا ہوں لہٰذا اس کو بھی یہ کروں خود ریشم پہن رہا ہے نکاح میں تو اپنے بھائی کو بھی پہنا دیا تو ریشم تیرے لیے پسند تو کیا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی کیا ہے ریشم اللہ کو پسند ہے کیا نہیں اللہ رب العالمی نے مردوں کے لیے ریشم کو کیا کیا ہے حرام کیا ہے عورتوں کے لیے جائز ہے نکاح میں سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے کو بھی اپنی پہنا رہا ہے تو سونے سونے جو ہے یہ مرد کے حرام ہے. عورتوں کے لیے جائز ہے تو اولن تو عورتوں والا کام کر رہا ہے جو کہ جائز نہیں اس کے لیے دوسرا ہے کہ دوسروں کو بھی پہنا رہا ہے دوستوں کو بھی کہہ رہا تم بھی پہن کے آنا اپنے ریشم کے لباس اور ساری انگوٹیاں وغیرہ ہار وار پہن کے وہ نکاح میں میرے دوست مالدار دکھنا چاہیے تو کیا ہے یہاں منہیات نہیں آئے گا ممنوع چیزوں میں دوسروں کے لیے پسند نہیں کر سکتا ہے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے اس کو خود اپنے لیے پسند کرنا وہ جائز نہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو بات یاد رکھیں کہ گناہ کے کام دوسروں کے لیے چاہت نہیں رکھ سکتے بعض اوقات انسان گناہ ہوتا ہے چاہتا کہ دوسرے بھی اس کے ساتھ گناہ بنیں بنے اکیلا کوئی گناہ کر رہا ہے اب دوسرے لوگ اگر اس سے بچتے ہیں تو چاہتا وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو اس میں یہ گناہ کی ایک فطرت ہوتی ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا اپنے دل کی تسکین کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہو جائیں تاکہ وہ سوچے کہ میں برا ہوں تو کیا وہ دوسرے بھی برے ہیں میں اکیلا تھوڑی نہ برا ہوں اور ہمیشہ اس کی چاہت کرتا ہے یہ برا ہے یہ حرام ہے اس کو چاہیے کہ ایسی چاہت نہ کرے نہ اپنے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں اسی طرح سے مناوی کہتے ہیں کہ وہ ہوا ان یحب له اصولہ مثل ذالک من لا یزاحمه فیها اب یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنی لیے پسند کرتا ہے مثلا کلاس میں فرسٹ نمبر انا اب کلاس میں سارے لوگ پڑھائی کر رہے ہیں چاہے وہ دینی کلاس ہو یا دنیوی کلاس ہو یا کوئی امتحان ہے اب سب کا پہلا نمبر آئے ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے زیادہ سب سے ایک پوزیشن اگر ہے مثلا انٹرویو ہو رہا ہے اور اس میں سارے مسلمان شریک ہیں اب اس انٹرویو میں ایک ہی پوزیشن ہے اب کیا وہ یہ چاہے گا سب کو مل جائے ممکن نہیں تو یہاں پر یہ چاہت وہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں کہ یہ مجھے ملے یہ اس کے لیے جائز ہے اب مجھے ملے تو سب کو ملے نہیں یہ ایک ہی کو مل سکتا ہے سب کو نہیں مل سکتا ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام کیا ہے الوسیلہ اور یہ مقام اللہ کے سارے بندوں میں صرف ایک ہی کو مل سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں تو آپ صلی اللہ اور وسلم نے کہا اللہ سب کو دے وہ نہیں بلکہ جب اللہ نے ایک مقام رکھا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو بڑھانے والے ہیں؟ اللہ نے ایک ہی مقام رکھا وسیلہ آپ نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں تو تم میرے لیے اللہ سے انہیں کہا سب کے لیے مانگو اس کو سمجھیں تو بعض اوقات ایک ہی چیز ہوتی ہے اس میں اگر کوئی آدمی یہ چاہت کرے کہ وہ مجھے ملے تو یہ برا نہیں ہے ہاں لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو سب کو مل سکتی ہے اس میں اگر آدمی یہ کہے کہ مجھے ملے اس کو نہ ملے تو یہ گنا اس کا دل بگڑا ہوا ہے مثلا جنت ہے کیا جنت سب کو نہیں مل سکتی ہے یعنی سارے مسلمانوں کو نہیں مل سکتی آدمی سب کے لیے جنتوس کی دعا کرے سب کے لیے مانگے اللہ تعالیٰ سے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سارے مسلمانوں سے کہا تم جب بھی اللہ سے مانگو فردوس مانگو امکان ہر ایک کے لیے اس کا ہے یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے کوتا کی وجہ سے وہ نہیں پاتا ہے لیکن اللہ نے منع نہیں کیا کسی کو اللہ نے سب کے لیے جنت کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہدایت ہے جنت ہے دین ہے تقوا ہے ایک آدمی چاہے کہ میں متقی بن جاؤں دوسرا نہ بنے ایک آدمی یہ چاہے کہ مجھے جنت ملے دوسرے کو نہ ملے نہیں ایسی چیز جس میں کوئی مزاحمت نہیں ہے جو لمیٹیڈ نہیں ہے جو سب کے لیے ہو سکتا ہے اس میں ایک انسان اگر صرف اپنے لیے چاہے اور دوسرے کے لیے نہیں چاہے اس کا دل بگڑا ہوا ہے اس کا دل بگڑا ہوا وہ چاہے کہ مجھ کو شفا ملے دوسروں کو نہیں ملے مجھ کو اللہ علم دے دوسروں کو نہ دے مجھ کو اللہ تقوا دے دوسروں کو نہ دے یہ برائی ہے ایک ایسی چیز جس میں مزاحمت نہیں ہے کامپیٹیشن نہیں ہے جس میں لمیٹڈ نہیں اگر تو ایسی چیز میں انسان کو چاہیے کہ وہ سب کے لیے چاہے تو اسی لیے علامہ مناوی کہتے ہیں وہ مزاحمت اس میں نہیں ہے تو ایسی چیز میں سب کے لیے آدمی کو چاہت رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کو دے گے. سب کو یہ چیز ملے فیض القدیر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عبا سلدی اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں قرآن کی ایک آیت پر سے گزرتا ہوں تو وہ آیت میری سمجھ میں آ جاتی ہے مجھے اس کا گہرا فہم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُم <عَبًا> میرے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش کے سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے جو مجھے سمجھ میں آ جائے جو چیز آیت سے مجھے ہے خواہش میری ہوتی ہے کہ کاش کے سب کو سمجھ میں آ جائے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے اسی طرح سے امام شاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَدِتُّوا أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ تَعَلَّمُوا هَذَا ولا میون سب المین حس <حُشَئِي> کہتے ہیں کہ میری دلی چاہت ہے کہ یہ جو علم ہے فقہ کا علم قرآن و سنت کی گہری سمجھ کا علم سارے لوگ اس کو سیکھیں میری دلی چاہت ہے جو میں نے لکھا ہے کتاب میں جو استعمال کر کے قرآن و سنت کے مثال میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں میری دلی چاہت ہے کہ یہ علم جو مجھے اللہ نے دیا ہے یہ سارے لوگوں کو نصیب ہو اور و یون سب عل یمن حشید اور میری طرف اس میں سے کسی کی بھی نسبت نہ کی جائے آ یہ امام شافی کا علم ہے جو ہم نے اس سے فائدہ اٹھائے میری طرف نسبت نہ ہو یعنی میرا نام ہو جائے نہیں اس علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں لیکن میرا نام ہونے کی چار نہیں ہے بس لوگوں کو فائدہ ہو جائے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری کتاب سارے لوگ پڑھیں اور میرا نام لیں اور میرا جو ہے مجھ کو مقام ملے نہیں جو مجھ کو اللہ نے دیا ہے اس کا فائدہ سب کو یہ, یہ علم سب کو نصیب ہو اور میری طرف نسبت بھی نہ ہو لیکن فائدہ لوگ اٹھائیں اس میں اخلاص اور خیر کا کمال ہے ہمارے سلف ایسے تھے انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی خیر اس کو نصیب ہوئی ہے اس کے دل میں ہو کہ اللہ یہ سب کو دے دے اگر کوئی بھلائی اس کے پاس ہے چاہے وہ علم ہو مال ہو چاہے وہ مقام ہو یا عزت ہو یا کوئی بھی خیر اللہ نے اس کو دی ہے صحت ہو وہ چاہت کرے کہ اللہ سب کو دے دے تو یہ یہ طرف دل میں ہونا یہ انسان کے دل کی صفائی کی علامت ہے ابن رجب نے فتح الباری میں جلد ایک صفحہ ایک سو پر اس کو ذکر کیا ہے احنف ابن قیس کبار تابعین میں سے ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احنف ابن قیس کہتے ہیں ان سے روایت ہے ممن تعلمت العلم. ان سے پوچھا گیا یہ سارا علم آپ کو کہاں سے ملا اتنا علم اتنی علم کی باتیں آپ کرتے اور اتنا گہری سمجھ آپ کو ملی ہے تو یہ کہاں سے ملا آپ کو فقال من نفسی کا آپ نے آپ سے قیلا و لوگوں نے پوچھا کیسا ایسا کیسا آپ کو خود سے کیسا کالا خن تو آپ کا اخلاق اتنی گہری سمجھ آپ کو کہاں سے آئی کرنا کیا نہیں کرنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیسا سمجھ میں آیا آپ کہا کہ کون تو ادا کرے تو یعنی اگر کسی اور سے مجھ کو برا سلوک ملتا اور مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے کوئی آدمی میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا جس سے مجھے برا لگتا لم افعالی متلا ہوں میں وہ سلوک کسی اور سے نہیں کرتا یعنی میں نے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا میں نے اپنے اوپر دیکھ کر سوچا یہ چیز مجھے بری لگتی ہے مجھے دوسروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تو یہ اخلاق آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ اخلاق کی گہرائی یہ اخلاق کا علم آپ کو کہاں سے ملا میں نے جو اخلاق سیکھا یہ اپنے آپ سے سیکھا کہ جب مجھے برا لگتا ہے دوسروں کو بھی تو برا لگتا ہوگا تو میں نے وہ سلوک کبھی دوسروں سے نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی حدیث میں بھی تو یہی بتایا گیا ہے ہوا کہ اس حدیث کی تعبیر ہے कि आदमी दूसरों से वो सुलोक न करे जो अपने अपने लिए पसंद नहीं करता है दूसरों से वो सुलूक न करे कि आदमी सोचता कैसा सुलूक करना लोगों से कैसा समझ में नहीं आता पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट के कोर्स मैंने के लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या शॉर्टकट तुझे जो चीज पसंद नहीं आती तो पसंद करता है तुझको कोई गाली दे तो पसंद करता है तेरे साथ कोई धोखा करें तो पसंद करता है तेरे साथ कोई नाइंसाफी करे تو پسند کرتا ہے تیرے ساتھ کوئی بدگمانی کرے تو پسند کرتا ہے کوئی تیری غیبت کرے تیری چغل خوری کریں تو پسند کرتا ہے تیرے بارے میں ایسا ہو نہیں تو پسند کرتا ہے تیرے ساتھ حسن زن ہو تیرے ساتھ عدل و انصاف ہو احسان ہو اکرام ہو تیری عزت کا لحاظ لوگ رکھیں تیری پردہ پوشی ہو تو بھی دوسروں کے ساتھ ایسا کرا جو اپنی لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرا. اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے دوسروں کی عزت کی حفاظت طلب کر یہ مت پسند کر کے تیری عزت تو بشیر ہے دوسروں کی بے یہ مت پسند کر کے تیرے ساتھ انساف تو دوسروں کے ساتھ ظلم ہے یہ مت پسند کر کے تیرے ساتھ لوگ خسن زن رکھیں اور تو لوگوں کے ساتھ بدزنی پیدا کرے یا یہ پسند کرے کہ لوگ اس سے بدگمان ہو جائے یہ کتنا بڑا قائدہ اس میں ہم کو بتا دیا گیا ہے یہ آدمی اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ یعنی يحب ما يحب اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو قیس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے سیکھا جو مجھ کو پس برا لگا میں نے دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں کیا التوضیح لی شرح الجامع سعی میں صحیح بخاری کی شرح میں ابن ملقی نے یہ بات نقل کی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو بارہ شیخ صالح علی شیخ کہتے ہیں اللہ لا یوحبولی عقیح ماں یوحبولی نفسی حسد کرنے والا جلنے والا دوسروں کی نعمت اور ترقی سے حسد کرنے والا اپنے بھائی کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا ہے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بل اماں نعمت یا نا عقیح بلکہ اس کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے نعمت کے زائل ہونے کو پسند کرتا ہے اس کو ترقی ملی کاش کہ اس کا عہدہ چلا جائے اس کو اس کی تجارت چل رہی ہے کاش کے نقصان میں چلا جائے اس کو شہرت مل رہی ہے کاش کہ وہ بے عزت ہو جائے وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے والا جلنے والا اپنے بھائی سے اس کی نعمت کے زوال کی چاہت کرتا ہے تمنا کرتا ہے او انه يعتقد ويظن ان اخاه ليس باهل لما اعطاه الله جل وعلا یا پھر وہ اپنے دل میں اسی خوش میں پڑا رہتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے نا یہ لائق نہیں تھا وہ اس بات کا اعتقاد اور گمان رکھتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ لائق نہیں ہے لائق تو میں تھا لیکن اس کو اللہ نے دے دیا تو ایک حسد کرنے والا کبھی حقیقت پسندی پر نہیں آ پاتا کبھی خیر پر نہیں آ پاتا وہ دوسرے کے مقام کو قبول نہیں کر پاتا چاہتا ہے کہ اس سے زائل ہو جائے یا پھر اپنے دل میں تسلی دیتا ہے لائق نہیں وہ مل گیا اس کو لیکن لائق نہیں ہے اپنے دل میں اس کو حقیر جانتا ہے یہ تکبر کی اور بدخاہی کی وجہ سے ہوتا ہے دل صاف نہیں تو یہ چیز کبھی حاصد کو نصیب نہیں ہوتی ہے یہ چیز خیر خواہ کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ اب دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی میں ایسار ہو کہ وہ اپنی نعمت دوسروں کے لیے چاہے کہ اس کو پیاس لگی پہلے دوسروں کو پلا ہے پہلے دوسروں کو پلا ہے اور اس کی زندگی میں ہو تو یہ جو چیز ہے حاصل کو نصیب نہیں ہوتی ہے تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ مسلمان کا دل صاف ہونا چاہیے اور وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس حدیث کا ایک حصہ باقی رہ گیا چونکہ وقت ختم ہو گیا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وقت وہی ختم کیا جائے پچھلے درس میں تھوڑی تاخیر ہوتی معذرت چاہتا ہوں لیکن اس میں ایک بہت اہم حصہ جو ہے جو باقی رہا وہ یہ کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ لا وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں تو اس مراد ہے کیا ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے کیونکہ بعض احادیث اگرچہ اخلاق سے جڑی ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک حصہ ایک پہلو ایمان اور عقائد سے بھی جڑا ہوتا ہے اور اگر آدمی اس کو نہ سمجھے تو آدمی غلط عقائد پر چلا جا سکتا ہے جیسا کہ شیخ نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ خارجیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کبائر سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اس حدیث کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے اس کو صحیح تکفیرات تو اس سے مراد کے سمجھنے کے لیے تفصیل چونکہ اس میں اس لیے اگلے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اکو الحدی و رکم اللہ تعالیٰ شیخ محترم خیر فرمائے ابھی اس کی شرح میں بڑی علمی سلب سے علماء سے اقوال ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو عام کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں آپ میرے لیے پسند کرتے ہیں خیر یہ بہت بڑا خیر ہے لوگوں کو کتاب و سمیت کی طرف بلانا منہج صدب کی طرف بلانا اور دین کی دعوت دینا بہت بڑا خیر ہے یہ اور آپ اس کا ذریعہ اور سبب بنائیں گے تو آپ کو بھی اس کا عز ملے گا تو الحمدللہ ہر جمعہ کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق پونے چار بجے سے یہ درس نشر ہوتا ہے زوم پر اور ہمارا جو فیس بک ہے اس پر بھی نشر ہوتا ہے الحمدللہ اس لیے آپ تمام لوگوں سے جتنے بھی ہمارے مستمعین ہیں اور مشاہدین ہیں شرکت کرنے والے ہیں سب سے ہماری ہی گزارش ہے کہ لوگ اس ہمارے پروگرام کو عام کریں اور یہ دعوت کا ذریعہ اور سبب بنے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے فاط فرمائے ان کے علم سے اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے اور ہم سب کو اللہ حبلامین جو قسم سیکھتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دامین. آنے والے جمعہ کو پھر انشاءاللہ یہ ہمارا درد شروع ہوگا اور جیسا کہ شیخ نے فرمایا بڑی اہم گفتگو کہ وہ لذیذ افسری دھی یا اللہ کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یا مومن نہیں ہو سکتا اس کا مطلب کیا ہے سلب صحیح کہ ہاں اس کا کیا معنی مفہوم ہے کہ بہت ہی علمی اور عقدی عقیدے سے متعلق گفتگو ہے اس کا بھی جاننا ہمارے لیے بے ضروری ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے شیخ اس کی مکمل شرح آپ کے سامنے کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ